تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنی دم کی اور مسلمانوہے کو آمادہ کرو قرب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے اور اللہ کی انچ جنگ طاقت سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کڑا زبردست